عرش حق ہے رے پت رسول اللہ کی عرش بڑھ ہے مسند دیر پت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی بولو تیلی ہے اشر میں عزت رسول اللہ کی لارا پرش جس کو جو ملا ان سے ملا جس کو جو ملا ان سے ملا پٹ ہے کون میں نعمت رسول اللہ کی بولو پٹ ہے کون میں نعمت رسول اللہ کی سورج جڑتے پاپل پلتے چاند اشارے سے گوچار سورج التے پاپل پلتے چاند اشارے سے گوچا نج نجدی دیکھ لے قدرت رسول نچدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور چلنت سے کیا مطلب وہاں بھی تجھے اور جنت, اور جنت سے, جنت سے, سے کیا مطلب منا دور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی بو ہم رسول اللہ کے ہم رسول کے ہم رسول ل جنت نسول اللہ کی ہم بھی کاری وہ کری ان کا خدا ان سے ہم بھی کاری وہ کری ان کا خدا ان سے نہیں عادت رسول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول ایسے میرے آقا علیہ کا فرمان کہ میرے صحابہ ستاروں کی ان میں کی بھیری کرو ہدایت اور میرے آکا فرمان میرے اہل سفین اس میں سوار ہو جاؤ گے تو کشی میں جب بھی سفر کیا جاتا ہے تو تاروں کے ذریعے راستہ معلوم کیا جاتا ہے یعنی کہ اہل قید کی کہ محبت بری میں بساؤ اور پھر صحابہ کو رہنما مناؤ تو انشاءاللہ منزل کو پہنچ جاؤ آلہ آد فرماتے ہیں کہ پار اصحابِ حضور اور ناؤ ہے اسرت رسول ہے اور ناؤ ہے رسول اللہ کی وہ جرن میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا یعنی بے پرواہ جو حضور سے بے پرواہ ہو گیا جنت میں جائیں گے جنت جائیں گے جنت کا دروازہ پچاس ہزار سال کا پچیس ہزار سال ہی گزر جائیں گے کبھی اس ندی کے پاس کبھی اس ندی کے پاس سب کے سر یہی فرمائیں گے غیری آج کسی اور کے پاس آدم علیہ السلام کہیں گے نو علیہ السلام یہی فرمائیں گے ابراہیم علیہ السلام یہی فرمائیں گے اسماعی علیہ السلام یہ فرمائیں گے علیہ السلام یہی فرمائیں گے علیہ السلام فرمائیں گے سارے نبی فرمائیں گے غیری کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس نبی کی واردہ میں اس ندی کی واردہ میں گھومنا پھرنا کیوں ڈائریکٹ کیوں نہیں پتا بھی ہے دنیا میں بتا بھی ہی کے پاس ہے جو حضور ہی فرمائیں گے اور اس بلانے میں کیا راز ہے اس راز کو اعلیٰ عادت کیا کبھی اس ندی کے پاس اس نبی کے پاس کیوں اعلیٰ عادت فرماتے ہیں کہ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شکیل نہیں اوروں کے یعنی آج یہ بتانا مسود ہے کہ آج شفا ہے ان کی شانے دکھائے جانے تو کبھی اس نبی کے پاس کبھی اس نبی کے پاس میں آپ میرے نالا غلامہ میں تو میں شفا پھر میرے محبوب دروازہ کھولیں گے شفاعت کا شفاط قبرا پھر محبوب کی شفات قبرا کا دروازہ کھولنے کے بعد پھر جو ہے وہ شفاعت کریں گے پھر پھر پھر پھر ولی حافظین یہ سب پھر شفاعت کرتے شفات قبرا کا دروازہ حضورات واہ فرمائیں گے تو جو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم حضور سے شفاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہم تو جنت میں جائیں عمل سے ایسے کے لیے قرآن مجید, مجید کی دو آیت آئے میں پیش کروں گا بڑی مشہور و معلوم یاد کرو منظور تو بھوننے نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں تمہیں کتاب بھی دے دوں حکمت بھی دے دوں بھی دے دو نروبت بھی پھر تم جا تم <عزان> رسول ہو تمہارے پاس رسول تشریف لائیں اس کی تصدیق کرتا ہوا رسول جب تمہارے پاس آئے تو کیا کر گیا لطف البتہ ضرور بل ضرور تمہیں ان پر ایمان ایماندانا یہ جو لطمین یہ جو معاملہ ہے نام ہو جائے گی الگ الگ یہ اللہ اپنے کال اکربیوں کیا وہ کا تم اللہ تعالی تم اسری اور اٹھا دو میرا بھاری مہما یہ بھاری اقرار کرنے سے ہمار کرتے کالا اللہ گواہ ہو جاتا ایک دوسرے پہ گواہ ہو تم نے کر لیا نا نبیوں نے گواہ ہو جاتا کالا فرش ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاتا یعنی کہ اسلامیہ گواہ ہو گواہ ہو گواہ ہو من گواہی اور میں کے کے اور آخر میں جو آئے کریمہ کسی کی جو آگے ہے وہ بڑا دینے والی بعد اب, اب کوئی کوئی جائے گا